بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف لام رو کتبن احکیمت اے تم فصلت ملت حکیم خبیر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 یعنی اس فرمان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ پکی اور اٹل ہیں خوب جچی تلی ہیں نری لفادی نہیں ہے خطابت کی ساہری اور تخیل کی شاعری نہیں ہے ٹھیک ٹھیک حقیقت بیان کی گئی ہے اور اس کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو حقیقت سے کم یا زیادہ ہو پھر یہ آیتیں مفصل بھی ہیں ان میں ایک ایک بات کھول کھول کر واضح طریقے سے ارشاد ہوئی ہے بیان الجھا ہوا گجلک اور مبہم نہیں ہے ہر بات کو الگ الگ صاف صاف سمجھا کر بتایا گیا وب کم سم الئی امت کم تن ہسن یو متر کم تن ہسن انجل میں کل فگن فگل فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كبير اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل لٹا کرے گا لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو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 ذلت و خالی کے ساتھ نہیں بلکہ عزت و شرف کے ساتھ جیو گے یہی مضمون دوسرے موقع پر اس طرح ارشاد ہوا ہے کہ من املا صحمکرین او انسا و مکمن فلا نخ یا حیاتن تو سورہ نحل آیت ستانوے جو شخص بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اس سے لوگوں کی اس عام غلط فہمی کو رفع کرنا مقصود ہے جو شیطان نے ہر نادان دنیا پرست آدمی کے کان میں پھونک رکھی ہے کہ خدا ترسی اور راست بازی اور احساس ذمہ داری کا طریقہ اختیار کرنے سے آدمی کے آخرت بنتی ہو تو بنتی ہو مگر دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے اور یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں فاقہ مستی اور خستہ حالی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی تردید میں بیان فرماتا ہے کہ اس راہ راست کو اختیار کرنے سے تمہاری صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا بھی بنے گی آخرت کی طرح اس دنیا کی حقیقی عزت و کامیابی بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو سچی خدا پرستی کے ساتھ سولح زندگی بسر کریں جن کے اخلاق پاکزہ ہوں جن کے معاملات درست ہوں جن پر ہر معاملے میں بھروسہ کیا جا سکے جن سے ہر شخص بھلائی کا متوقع ہو جن سے کسی انسان کو یا کسی قوم کو شر کا اندیشہ نہ ہو اس کے علاوہ متا ان حسن ان کے الفاظ میں ایک اور پہلو بھی ہے جو نگاہ سے اجل نہ رہ جانا چاہیے دنیا کا سامان عذیت اور مجید کی روح سے دو قسم کا ہے ایک وہ سر سامان ہے جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جس سے دھوکہ کھا کر ایسے لوگ اپنے آپ کو دنیا پرستی اور خدا فراموشی میں اور زیادہ گم کر دیتے ہیں یہ بظاہر تو نعمت ہے مگر بباتن خدا کی فٹکار اور اس کے اداب کا پیش خیمہ ہے قرآن مجید اس کو متعاون غرور کے الفاظ سے یاد کرتا ہے دوسرا وہ سر و سامان ہے جس سے انسان خوشحال اور قوی بازو ہو کر اپنے خدا کا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے خدا اور اس کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق زیادہ اچھی طرح ادا کرتا ہے خدا کے دیے ہوئے وسائل سے طاقت پا کر دنیا میں خیر و صلاح کی ترقی اور شر و فساد کے استثال کے لیے زیادہ کارگر کوشش کرنے لگتا ہے یہ قرآن کی زبان میں متعن حسن ہے یعنی ایسا اچھا سامان زندگی جو محض ایشے دنیا ہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ نتیجے میں ایشے آخرت کا بھی دریا بنتا ہے ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا یعنی جو شخص اخلاق و اعمال میں جتنا بھی آگے بڑھے گا اللہ اس کو اتنا ہی بڑا درجہ عطا کرے گا اللہ کے ہاں کسی کی خوبی پر پانی نہیں پھیرا جاتا اس کے ہاں جس طرح برائی کی قدر نہیں ہے اسی طرح بھلائی کی ناقدری بھی نہیں ہے اس کی سلطنت کا دستور یہ نہیں ہے کہ اس پہ تازی شدہ مجروح بذیر پانا توقع ذرری ہمہ درگردن خرمی بینم وہاں تو جو شخص بھی اپنی سیرت و کردار سے اپنے آپ کو جس فضیلت کا مستحق ثابت کر دے گا وہ فضیلت اس کو ضرور دی جائے گی اِلَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے ع ان فن سدوری فون علسون فی بہم علیم سون و میو علی نون انہوں علیم بدے تسور دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی وہ تو ان بےدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا ہوا تو بہت سے لوگ وہاں ایسے تھے جو مخالفت میں تو کچھ بہت زیادہ سرگرم نہ تھے مگر آپ کی دعوت سے سخت بیزار تھے ان لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ آپ سے کتراتے تھے آپ کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے کہیں آپ کو بیٹھے دیکھتے تو الٹے پاؤں پھر جاتے دور سے آپ کو آتے دیکھ لیتے تو رخ بدل دیتے یا کپڑے کی اوٹ میں منہ چھپا لیتے تاکہ آمنا سامنا نہ ہو جائے اور آپ انہیں مخاطب کر کے کچھ اپنی باتیں نہ کہنے لگیں اسی قسم کے لوگوں کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ حق کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں اور چتر مرخ کی طرح منہ چھپا کر سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت ہی غائب ہو گئی جس سے انہوں نے منہ چھپایا حالانکہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے اور وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ بیوقوف اس سے بچنے کے لیے منہ چھپائے بیٹھے کلوسی کتبی زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے کہاں وہ سونپا جاتا ہے یعنی جس خدا کے علم کا حال یہ ہے کہ ایک ایک چڑیا کا گھونسلا اور ایک ایک کیڑے کا بل اس کو معلوم ہے اور وہ اسی کی جگہ پر اس کو سامان زیست پہنچا رہا ہے اور جس کو ہر آن اس کی خبر ہے کہ کون سا جاندار کہاں رہتا ہے اور کہاں اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے اس کے متعلق اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ اس طرح منہ چھپا چھپا کر یا کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر یا آنکھوں پر پردہ ڈال کر تم اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے تو سخت نادان ہو دائع حق سے تم نے منہ چھپا بھی لیا تو آخر اس کا حاصل کیا ہے کیا خدا سے بھی تم چھپ گئے کیا خدا یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص تمہیں عمر حق سے آگاہ کرنے میں لگا ہوا ہے اور تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ کسی طرح اس کی کوئی بات تمہارے کان میں نہ پڑھنے پائے وَهُوَ الَّذِي خُلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے اب اگر اے محمد تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تم انکرین فورن بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے اس کا عرش پانی پر تھا جملہ معترضہ ہے جو غالباً لوگوں کے سوال کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ آسمان و زمین اگر پہلے نہ تھے اور بعد میں پیدا کیے گئے تو پہلے کیا تھا اس سوال کو یہاں نقل کیے بغیر اس کا جواب اس مختصر سے فقرے میں دے دیا گیا ہے کہ پہلے پانی تھا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پانی سے مراد کیا ہے یہی پانی جسے ہم اس نام سے جانتے ہیں یا یہ لفظ محض استعارے کے طور پر مادے کی اس یعنی فلوئڈ حالت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو موجودہ صورت میں ڈھالے جانے سے پہلے تھی رہا یہ ارشاد کہ خدا کا عرش پہلے پانی پر تھا تو اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا کی سلطنت پانی پر تھی تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اس لیے پیدا کیا کہ تم کو یعنی انسان کو پیدا کرنا مقصود تھا اور تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم پر اخلاقی ذمہ داری کا باہر ڈالا جائے تم کو خلافت کے اختیارات سپرد کیے جائیں اور پھر دیکھا جائے کہ تم میں سے کون ان اختیارات کو اور اس اخلاقی ذمہ داری کے بوجھ کو کس طرح سنبھالتا ہے اگر اس تخلیق کی تہ میں یہ مقصد نہ ہوتا اگر اختیارات کی تفویض کے باوجود کسی امتحان کا کسی محاسبے اور بازپرس کا اور کسی جزا و سزا کا کوئی سوال نہ ہوتا اور اگر انسان کو اخلاقی ذمہ داری کا حامل ہونے کے باوجود یوں ہی بے نتیجہ مر کر مٹی ہو جانا ہی ہوتا تو پھر یہ سارا کار تخلیق بالکل ایک مہمل کھیل تھا اور اس تمام ہنگامہ وجود کی کوئی حیثیت ایک فعل ابس کے سوا نہ تھی یہ تو سری جادوگری ہے یعنی ان لوگوں کی نادانی کا یہ حال ہے کہ کائنات کو ایک کھلنڈرے کا گھروندہ اور اپنے آپ کو اس کے جی بہلانے کا کھلونا سمجھے بیٹھے ہیں اور اس امکانہ تصور میں اتنے مگن ہیں کہ جب تم انہیں اس کارگاہ حیات کا سنجیدہ مقصد اور خود ان کے وجود کی معقول غرض و غائب سمجھاتے ہو تو کہا لگاتے ہیں اور تم پر پھتی کرتے ہیں کہ یہ شخص تو جادو کسی باتیں کرتا ہے دود میں سو ام تیم لئی س میں سروف نین قبیم میں کینوبی